غلطی سے ناپاکی کی حالت میں مسجد میں کوئی نماز باجماعت ادا کر دے اور اسے نماز کے بعد پتہ چلے وہ ناپاک تھا تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے صرف توبہ کرے یا پھر کفارہ ادا کرے گا اگر کفارہ ادا کرے تو وہ کیا ہے اس شخص کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے لیکن جب اسے نماز میں بھی اگر یاد آ جائے فوراً نماز کو توڑ دے کہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا کو ہے دار اسلام سے قارج ہو جائے اگر بعد میں یاد آیا توبہ کرے توبہ کرنے کے بعد غسل کرنے کے بعد اپنی نماز کو ہے اور کوئی اس کا مزید کا فارا نہیں